بسم الرحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خورہ گرانے برادران سب کچھ اور پھر سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے درست کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر پانچ سو ابلی ایک سو بیالیس سے پانچ سو دعو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو بیالیس جو ہے اور ایک سو بیالیس جو ہے اورد فتح کا درخت نمبر ایک سو بیالیس فون یعنی اس میں جو ہے عوراج فتح میں سیول میں ملک الجبار میں اس میں اللہ کے میں متردعی پیراگراف ہے ان میں آج جو ہے ہمارا تیسرا پیراگراف ہے حسن اللہ و ونیم الوکیل و ونی المولا و ونی النصیر اس بابرکت دعا, دعا کے بارے میں ہے کہ ہمیں سر کے شکریہ مقدہ دعا, دعا یا تہان اولادوں میں یہ ہے یہ دعا اوراد فتح کے اندر بھی ہے اور اولاد پنجگانہ کے اندر بھی ہے تو حسب اللہ یعنی تو اس حسب اللہ کی جو ہے تو آپ کو بتا دوں اس میں اللغت کے لحاظ سے الحسب اس میں حسبو و الگ لفظ ہے نا جو ہے ضمیر ہے ہسب و مذہبی اللہ ہمیں الگ لفظ تین لفظ حسب و نا ہاں جی حسب و تو اس میں الحسب لغت میں حسب کا عرب بولتے ہیں دلحمن یعنی ایک افاقہ کا. و شیخ ان حساب ان نے جب عرب بولتے ہیں یعنی ایک کافی اومین حقول تعالیٰ اور عشمِ اللہ کے قرآن پاک حسب کے معنی میں عطان ہے صابہ اے عطان کے فایتن و کافیا تو یہ عربی مختار الصحا الغت کے صحیح عربی ترجمہ ہیں تو اس کا اردو تجمہ جو ہے یہ ہوگا الحسب لغت میں حسب کا درہمن سے یعنی تجھے کافی ہے ہاں تجھے کافی ہے ایک درہم حسب کا درہمن یعنی آ کے تج کافی ہے ایک درہم اس معنی میں اچھا شیع ان حساب ان جب بولتے ہیں یعنی کافی ہے کفایت کرتی ہے یہ معنی میں لفظ حساب حسبو یہ سب مادہ ایک, ایک, ایک ہے اور اسی معنی میں ہے قول و تعالیٰ عطوان حسابہ ہاں جو سر عمت سالون میں ہے عطاً حسابہ یعنی کفایت کرنے والے عطو اللہ کی طرف سے یہ مومنوں کو دے رہے ہیں عطا حساب اس کے عمل کے مطابق ان کو اللہ بہترین جزا دے رہے ہیں اور پورا ہونے والے عطا آتا عطان حسابہ پورا ہونے والے عطا یعنی ان کے نیک عمل کے بدلے کے طور پر پورا ہونے والے عطا تو اسی سے جو ہیں یہ سارے معنی اسی عربی لغت سے جو مختار رسیات سے جو توجہ اختیار اس کا تھا اور ایک وہ لغت القاموس و عربی جدید عربی لغت فرمتے ہیں حسب کے معنی کافی حسب کا کردار تم کو کافی ہے حسب کا ایک معنی فقط کے معنی میں آتا ہے القاموس الجدید میں اور عربی قرآن لغت محردات راغب میں فرمتے ہیں حسب و یوسا معنی الکفایہ یعنی ایک کفایت کے معنی میں آتا ہے کافی ہونے کے معنی میں آتا ہے تو جب بولتے ہیں حسب اللہ یہ کافی انہ کفایت کرتے ہیں اللہ کافی ہے ان حسبوں کو کفایت کے کی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے چنج اللہ یعنی کافی ہے تو تجمہ حسب ان اللہ یہ جو دعا کے پہلا حصۂ اللہ یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے یعنی ایک تجمہ یہ ہے تجمہ اللہ ہمارے حسب اللہ اللہ ہمارے لیے حسب کافی نہ ہمارے, لئے اللہ, ہمارے لئے اللہ اللہ یعنی اللہ تبارک کے مقدس رات ہمارے لیے کافی ہے یا دوسرا تجمہ یہ ہے اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر نو مشکل کو ہاں جی حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے یعنی ہاں جی یعنی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر نو مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے حسف اللہ کیوں سے کیونکہ وہ پاک ذات جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے لہذا وہ کافی ہے یعنی بند مومن کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اس کا دشمن کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پوری دنیا جو ہے ایک بندے کے دشمن بن جلے وہ بندہ اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ ان سب کے مقابلے میں کافی ہے اللہ حسن اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے ہاں جس جی کے بعد ہمیں ہر مشکل تھے ہر پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اللہ کافی خود تو اتوار دعا, دعا کے ترج ہوگی حسن اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ جو ہر نوع مشکل یعنی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر نوع مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسن اللہ کا یہ ایک متحر توجہ ہوگا کیونکہ وہ کاغذات اللہ اس لیے کافی ہیں کیونکہ وہ کاغذات ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہر دشمن کا بھی وہ مقابلہ کا سکتے ہیں ہر پریشانی سے وہ نجات دلا سکتا ہے ہاں اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے والا کل شین قدیر بادشاہ پھر آگے ورنی وکن اس میں وا اور کے معنی میں اس کو حرف اتم بولتے ہیں ہاں حرف اتم بولتے ہیں اور کے کہاں اس کو افال مداح میں سے اس کو پھیلے مداح بولتے ہیں کیسے کہ کی تاریخ میں بولی جانے والا اچھا بہت اچھا خوب کیا ہی خوب یہ مانی دیتے ہیں تو افال مداح میں سے ہیں یعنی بے معنی کیا خوب کیا ہی اچھا بہت اچھا یہ مانی دیتے ہیں ناول کی کتابوں میں اس کو وہ پھیلے مداح بولتے ہیں یعنی جیسے کسی بھی چیز کی مداح کے لیے اس کے کی تمجید کے اس کی تعریف کے لیے بولی جاتی ہے یہ کے اتنا اچھا ہے جنا جہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ہاں جی نعم اجر المومن اور مومنوں کا اجر کتنا اچھا ہے ہاں جی ان کو اللہ جو نعم عقبت دار مومنوں کے لیے زخرت کا غرض دیں گے وہ کتنا اچھا ہے مومن کے عقبت کا گر کتنا اچھا ہے کتنا جو ہے کیا ہی خوف ہے یہ سارے بہت اچھا ہے نعم عقبت دار عقبت کا غر بہت اچھا ہے تو الوکیل جو ہے فیل ہے الوکیل کا فیل جو ہے وقت ہے اس کے معنی ایجنٹ بنانا مختار بنانے کے معنی کسی کو اپنا ایجنٹ بنانا اور مختار بنانا کسی بھی کام کا انجام دینے کے لیے اور اب ہوتے ہیں وکیل یعنی معاون قائم مقام نمائندہ مختار القاموس جی جی السل جزی میں لکھا ہے عرب جب بولتے ہیں اتکل اطلاع فلان فی امرحی ہیں کب اضافہ مدعا یعنی جب کسی پر بھروسہ کرے تو عیدکل علا فلاً فمر ہی کہا جاتا ہے یعنی اس نے فلاں شراط پر بھروسہ کیا تکیا کیا تو یہ عربی ترجمہ جو ہے مختار الصح میں ہے اس سے مختار الصح میں قرمان التوکل جب ہو تو لفظ توکل اظہار العج والاعتماد العتماد الغیر کا توکل یعنی خود ایک کام کو کرنے سے عجیب کا ہونے کا اظہار کرنا اور اپنے غیر پر اعتماد کو بھروسہ کرنا ہاں جی جب آپ اللہ جس نے توکل اللہ پر جو ہے توکل کے مندر کیا ہے خود ایک مشکل کام کو اور مسئلہ پیش آئے مشکل پیش آئے اس کو انجام دینے سے خود عاجیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں ہاں اس پر توقع کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ توکل کے کی معنی میں یہی ہے توقل یعنی ناتوانی و کمزوری کا احساس خود کی طرف سے اور اپنے غیر پر اعتماد بروسہ تو اللہ پر توکل کرے یعنی اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ناتوانی اپنے اس کو ہاں جی اقرار کریں اس کا احساس کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے اس کی قدرت پر ان کے شین قدیر ہونے پر اس کی جو ہیں کفات پر ہر چیز پر بھروسہ مدد پر ہاں اس کی سرپرستی پر سب پر عتم بھروسہ کریں اور اپنے کاموں کا اللہ کے حوالے کریں مصباح کفامی نامی جو دعائی دعاؤں کی کتاب ہے بہت پرانی اس میں جو اللہ کے آسمال الحسنہ میں سے ایک الوکیل ہے تو وہاں انہوں نے الوکیل کی توزع میں فرمائے الوکیل ہوکافی المعقول الہجمیل امول الوکیل اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کہ کرنے والی ہے ہاں اور اسی پر اسی کے تمام کام اسی کے حوالے کیا جائے الموقول اللہ جو تمام کام اسی کے حوالہ کیا جائے ایک معنی یہ ہے وہ دوسرا قلعہ ہو کفیل ہاں یا را یا رزاق ہو کفیل برزاق لہبادی ہاں ایک بعد نے کہا ہے وکیل کے معنیٰ ہولکفیل برزا کے لباد ان بندوں کو مریض پہنچانے میں اقفات کرنے والا والقائم و بیم صالح اور ان کے تمام جو فائدے میں مصلاحات میں بندوں کے جو بھی کے مسئلہ میں ان سب کو قائم رہنے والا ان سب کو باقی رہنے والا ان کو انجام دینے والا انہیں میں سے اللہ قول یہ اقول اللہ ونیم الوکیل چکران باغ میں آیا ہے مصباح کا فہمی صفر نمبر چار میں حضور اللہ ونیم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بہترین وکیل ہے بہترین کارساز ہے بہترین ایسی ذات ہے جس کو اپنا مختار بنایا جائے کیونکہ وہ ہاں اسے آپ کی زندگی کے ہر کام کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو تجمہ اسے والد کا چونکہ مصباح کمرے میں عربی میں ہے یہ الوکیل یعنی وہ کہ وہ المکیل کے انمانی کیا ہے یعنی وہ کفایت کرنے والا کہ جملہ امور اس کے سپورٹ کیا جائے ایسے کہ حالات کرنے والا کہ تمام کام اسی کے سپورٹ کیا جائے ایک معنی یہ ہے وکیل کا اور دوسرا قیلا کہا گیا ہے کہ الوکیل یعنی بندوں کے رزق کی کفالت کرنے والا بندوں کے رزق کی یعنی ذمہ داری اٹھانے والا بندوں کو رض پر نکلتا اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وہاں متابن اللہ علیہ ہر ذی روح اور جاندار کے رزق پہنچانا مجھ اللہ کے ذمہ ہے لہٰذا جو ہے بندوں کو رزق پہنچانے میں کیا حالت کرنے والا اللہ بلا شک شبہ وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے فائدے و مسلح کے جملہ امور کا بجا لانے والا کفیل بندے کے مسئلات اور فائدے کے جملہ امور تمام کاموں کا بجا لانے والا الوکیل کا یہ معنی کیا ہے اور اسی معنی میں ہے اس کا اللہ کا یہ کُل حسن اللہ و نعم الوکیل جو قرآن آیت ہے ہاں جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو رزق پہنچانے والا اور بہترین طریقے سے ان کے مسئلے و فائدے کے کاموں کو انجام دینے والا ہے حسب اللہ نعم الوکیل کے معنی نعم الکیل کے معنی یہ بن جائے گا ہاں جی حسب اللہ وَِملِ اللہ ہمارے لیے کافی ہے حسب اللہ اور نیم الوکیل ہے اور وہ اپنے بندوں کو ری پہنچانے والا کیونکہ وکیل کے ایک معنیٰ یہ ہے اور بہترین طریقے سے ان کے مسالے و فائدے کے کاموں کو انجام دینے والا یہ بھی جو ہے یہ بھی اس الوکیل کے معنیٰ ہے اسی مسوا کافی میں کہا ہے نیم الوکیل القائم و بیمورا المعتمد المعتمت ہاں جی حرمات وکیل کا ایک معنی مل وکیل الوکیل کے القائے میں بے عمول وہ ذات جو ہمارے کاموں کو کاموں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہمارے کاموں کو اس ذات سے قائم ذات چلاتے ہیں وہ الوکیل کے بعد کہ الما ہوتا وہ ذات جس پر بھروسہ کیا جائے اور جس کے درگاہ میں پناہ لیا جائے ہر مشکل وقت میں ہر پریشانی میں اور اسی سے بہت توکل کے اعتماد وال التجا ہے اسی مصباح کا حہمی سوا نمبر چار سو تینتیس پہ تو اعتماد کرنا اور التجا اللہ کے حضور میں پناہ لینا اس سے درخواست کرنا تو نہیں ملوکیل یعنی ہمارے تمام کاموں کو انجام دینے والا اور قابل اعتماد وکیل اور پناہ گاہ ہاں جی جہاں مشکل وقت میں پناہ لیا جائے اللہ جو نین الوکیل کے معنی یہ مشکل وقات میں پناہ لے جائے اتوکل یعنی اعتماد بھروسہ کرنا پناہ لینا تو ان لاؤ لغوی معنی کے روشنی میں دعا کا ترجمہ کیا ہوگا حضب اللہ ونیم الوکیل اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہمیں اللہ کافی ہے حضب اللّہ و اللہ کافی ہے غنی الوکیل اور وہی کارساس یہ ترجمہ جو اس دعا کا انصر صابری صاحب نے کہ سنت کا جو مترجم ہے اور اشارہ کیا انہوں نے اوراد فاتحہ کا تھوڑا بہت دوسرا ترجمہ جو باخوشن نے کیا ہے حسب اللہ ونم البکیر کا ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہتر کار ساتھ ہے ہاں جی اوپر بینوں نے نیم کا توجہ جی نہیں ہوئی اور وہی کار ساتھ سے بولا ادھر بار ترمین لکھا بہتر کار ساتھ ہے چونکہ یہ لفظ بہتر اس نیمہ کا تجمہ ہے پہلے تجمے میں نیم کا تجمہ نہیں ہوتا گویا کہ جسے میں واضح طور پر تجمہ کیا تیسرا تجمہ یہ اللہ ہمارے کا بھی ہے اور وہ بہترین بھروسہ قابل اعتماد ذات ہے حضم اللّہ عم الوکیل. ہم بہترین جو ہے بھروسہ اور قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ذات ہے کہ جس کے ذمے ہمارے تمام امور سونپا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کو ہر مشکل میں مل و پناہ گاہ قرار دیا جائے اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر ہر چیز و امور میں کافی ہے اور لائق بھروسہ ہیں ہاں اور اس سلسلے میں قرآن آیت موجود ہے اللہ نے قرآن پاک میں حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر جو ہے بندے کے لیے کافی ہے ہاں جی اور بندے کے ہر مشکل وقت میں اس کے اس کے اس کا ارساس ہر پریشانی میں اس کا کارساس تمام کاموں میں اللہ ہی کا ارساس ہے ہاں جی کہ اللہ ہر چیز اور امور میں کافی اور لائق بھروسہ اور وکیل ہے بندے مومن کے لیے بندے معمین کو صرف اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ہاں اور ان دعاؤں کو سچے دل سے حضب اللّہ خلوص سے دل سے پڑھیں اور اللہ سے المشکل وقت میں مدد مانگیں اور ان دعاؤں کو جو ہے سنی سے لگائیں ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے دعائیں دعا بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے ٹھیک نہیں توقع دے کے ان کو اگر زبان رکھے مضبوط عقیدے کی شکل میں تو میری اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی توقع دور میں باقی حضب اللہ عمل وکیل اللہ ہمارے لیے کافی موضوع قرآن آیات جو ہے ہم کل آپ کو پیش کریں گے